قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إِنَّ اللَّهَ لَا يحب مَن كَانَ مُختَلًا <فَخُورًا> اللہ کیا نہ مختلف اللہ سبارہ کا وطالہ فرماتے ہیں اللہ سے و کا کی عبادت کرو اس کے ساتھ شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو جن کے ساتھ عارضی طور پر بندہ پڑوسی بنتا ہے جیسے دفتر میں ہے یا جیسے بس میں ریل میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ احسان کرو مسکینوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ تبارہ و مطالعہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو بہت تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا ہے توحید اور شرک کا بیان بھی گزر چکا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات بھی گزر چکی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کس قدر حکم دیا ہے پہلی بات تو یہ کہ پڑوسی کون ہوتے ہیں گھروں میں پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا دروازہ آپ سے زیادہ قریب ہو وہ پڑوسی ہوتا ہے جتنا دور دروازہ ہوگا تیسرا گھر چوتھا گھر اتنا اس کا حق کم ہوتا چلا جائے گا جتنا وہ قریب ہوگا اتنا اس کا حق زیادہ ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالی نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے اسلام دنیا میں لالچ ہرس اور حوس ہر وقت دوسرے کے بارے میں اس کی جیب کاٹنے کا سوچنا ہر وقت اپنے مفاد کا سوچنا ہر وقت کہ میرا ہر وقت پیسہ کمانے پر لگ جائے اسلام اس کی تلقین نہیں کرتا یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اسلام پیسہ کمانے کا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم حصہ دیا ہے زندگی میں کیونکہ ہم کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں زندگی کے لیے کھاتے ہیں اصل مقصد ہمارا کھانا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جن علاقوں میں سرمایہ دارانہ نظام اپنی اصلی شکل میں پنپ رہا ہے وہاں پر کوئی رشتہ داری کوئی تعلق داری کوئی مہمانوازی کوئی پڑوسی اس کا تصور مٹتا چلا جا رہا ہے ایک ساتھی بتاتا ہے مجھے کہ سعودیہ میں ہم ہر مہینے آپس میں بحث کرتے میں نے کتنے پیسے بھیجے وہ کہتے میں نے اتنے بھیجے وہ کہتے میں نے اتنے بھیجے خود تھوڑے پر گزارا کرو اور زیادہ گھر بھیجو یہ قاعدہ ہوتا ہے مسلمانوں کا ایک فلپائنی لڑکا رہتا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہم سے زیادہ کماتا تھا وہ ہمیں حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ تم یہ پیسے کیوں بھیجتے ہو ہم نے کہا کہ ہماری والدین ہیں ہماری بہنیں ہیں ان کی شادیاں کرنی ہیں اور یہ ہمارے فرائض ہیں ان کو اسی لیے تو ہم یہاں آئے ہیں تو کہنے لگا تو کیا ہوا والدین ہے تو اپنا کما لیں بہنیں ہیں تو اپنی شادی خود کر لیں میرے بھی سارے رشتہ دار ہیں بہنیں اپنا کما کر اپنی شادیاں کریں گی والدین اپنا کمائیں گے نہیں تو حکومت کے وہ اول ہوم میں جائیں گے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں کما کما کر ان کو بھیجتا رہوں؟ میں تو کماتا ہوں اور کھا جاتا ہوں تو یہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہے تو پڑوسی کے ساتھ سلوک اچھا کس نے کرنا ہے ایک بھائی امریکہ سے آیا اس نے بتایا کہ میں کسی ہوٹل میں کسی دوسرے شہر میں ٹھہرا ہوا تھا رات کے ایک دو کا وقت ہے سڑک کے دونوں کناروں پر برف ہی برف ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوڑا ایک بچے کے ساتھ پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے جب قریب آئے تو میں نے کہا کہ کیا مسئلہ تمہارا کہنے لگے اس طرح آج ہم نے بینک سے مکان لیا ہوا تھا اس کی قسط شارٹ ہوئی آج آخری ڈیٹ تھی انہوں نے سامان باہر پھینکا اور ہمیں نکال دیا اور رات لمبی بھی ہے اور ٹھنڈی بھی ہے اگر مجھے کوئی کمرہ کوئی چھت نصیب نہ ہوئی تو میرا معصوم بچہ مر جائے گا عورت کہتی ہے اس بچے کی زندگی بچانے کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں مجھے ایک رات کے لیے کمرہ چاہیے اندازہ لگائیں آپ ہمارے طریقے پر اکبر نہیں کہ کوئی کرائے دار بیٹھ گیا ہے تو کرایہ نہیں بھی دے رہا تو بیٹھا ہوا ہے پھر اس نے اسٹے لے لیا ہے آپ کا بل ادا نہیں ہوا اگلے مہینے پھر ادا نہیں ہوا چھ مہینے کا باقی ہے ایسا نہیں ہوتا جس دن آپ کے سیوریج کا بل ختم ہوگا پیسے ختم ہوں گے اس رات کو سیوریج کا آپ کو بند کر دیا جائے گا آپ کا گھر کچرے سے بھر جائے گا جس دن بجلی کا بل کی آخری ڈیٹ ہوگی نہیں ادا ہوا وہ کاٹ دی جائے گی یہی حال گیس کا یہی باقی چیزوں کا ہے کوئی کسی پر ترس نہیں کھاتا کوئی کسی کے ساتھ احسان نہیں کرتا افرا تفریح ہے جامروں سے بدتر ماحول ہے اور لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم بڑے سیویلائزڈ ہیں اور پوری دنیا کی اسلح کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے دنیا میں وہ ہماری سستی کی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں دنیا کو سکھانا تھا اور ہم ان کو سکھا نہیں سکتے جبکہ اسلام اتنا زیادہ حق دیتا ہے پڑوسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما صالہ جبریل وسنی یو سی نی یو سی نی فل جار حتا قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزانہ جب بھی جبریل آتے ہیں باقی باتیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا سب باتوں کے ساتھ یہ بات ہمیشہ کر دیتے ہیں پروسیوں کا خیال رکھنا اتنی زیادہ دفعہ انہوں نے مجھے تاکید کی ہے کہ مجھے تو ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ کہیں پڑوسیوں کو یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم مرو گے تو تمہارے بھارت پڑوسی ہوں گے اللہ اکبر فرمایا رب الجلاد والاکرام میں حدیث قدسی ہے فرمایا قیامت کے دن ہوگا اللہ تبارہ کو تعالیٰ پوچھے گا بندے اب یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے کہ اللہ پوچھے گا تجھے یہ چھوٹی سی بات ہے کائنات دیکھ رہی ہے سب کے سامنے اللہ بندے سے پوچھے گا فرمایا کل ہو رب ہو والے سبین ہم ترجمان ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرے گا اور بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوگا کوئی سوچنے کا مہلت دینے کا جب تک وہ بات کر رہا ہے میں بات کر رہا ہوں تو وہ مترجم ترجمہ کرتا ہے جب وہ ترجمہ کرتا ہے تو مجھے اگلی بات سوچنے کا موقع مل جاتا ہے میں نہیں جاتا میرا وکیل چلا جاتا ہے ایسا نہیں ہوگا فرمایا آسا ہوں ادا ہوں اللہ نے ساری مخلوق کو گن کر شمار کر کے ان کی مردم شماری کی ہوئی ہے کل روم آتی ہی یومل ہر شخص اللہ تعالی کے سامنے اکیلا پیش ہوگا اکیلا پیش ہوگا پکارا جائے گا فلاں بن فلاں آ جائے کیا حال ہوگا اس وقت جس کی باری آئے گی اس کی کیا حالت ہوگی میٹرک کا رزلٹ آؤٹ ہونا ہوتا اتنی پریشانی جو بہت پڑھنے والا بچہ ہے وہ بھی پریشان جو کمزور ہے وہ بھی پریشان معلوم نہیں کیا ہوگا اور وہ تو ایسا پیپر ہے وہ تو ایسا ریزلٹ ہے جس کا فیل ہمیشہ کا فیل ہے جس کا پاس ہمیشہ کا پاس ہے اور رب ربیعلال بندے سے جو سوال کریں گے پڑوسی کی حق کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اس کا اللہ تعالی سوال کرے گا اللہ پوچھے گا میں بھوکا سویا مجھے بھوک لگی ہوئی تھی میں بھوکا تھا ت نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ کہے گا یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں ساری کائنات کو کھلاتے ہیں وہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا آپ کیسے بھوکا ہو سکتے ہیں فرمایا تیرے پڑوس میں میرا بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو کھانا کھلانے کے لیے آتا لن دوں تو میں بھی وہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی گلا پکڑ لے گا کیا والے دن گلا پکڑ لے گا آپ کو بزرگوں کو بچپن یاد ہو تو گھروں کے دروازے بند نہیں کیے جاتے تھے بلکہ گھروں کے دروازے ہوتے ہی نہیں تھے گھروں میں دروازے نہیں ہوتے تھے کسی کا ہے تو وہ بند نہیں ہوتا تھا یہ گلا پکڑنے کا کہ اس شخص نے مجھے اس سے ضرورت تھی میں بھوکا تھا اس کے پاس وافر کھانا تھا اس نے دروازہ بند کر لیا تھا مجھے اندر نہیں آنے دیا تھا میں بات نہیں کر پایا اس سے اس کو پوچھ میں اس کا پڑوسی تھا اور میں بھوکا سویا اور یہ پیٹ بھر کر نہیں بلکہ اس کے پاس اضافی کھانا تھا مانا انی فضلہ اس نے اضافی مال اضافی کھانا مجھ سے روک لیا اور اپنا دروازہ بند کر دیا میں آج شکایت کرتا ہوں ربی د سے پوچھے گا ہم کہتے ہیں جی میں نے کمایا تم نے تھوڑا کمایا تم بھی کماؤ تم بھی کماؤ ہم نے کمایا ہے ہم زیادہ کھائیں گے تم نہیں کماتے تم نہ کھاؤ یہ بات ایسے شخص کے بارے میں کہی جا سکتی ہے جو تفہیلی ہو جو, خا, جو مانگ کر ہی گزارا کرنا چاہتا ہو محنت نہ کرتا ہو لیکن بس اوقات ایسے بھی حالات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کمانے والے نہیں ہوتے بعض لوگوں کو ایسی مصیبت اور بیماری زلزلہ طوفان سیلاب مصیبت آ جاتی ہے جس میں وہ کمانے کے قابل نہیں رہتا یا کمایا ہوا اس کا ضائع ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں ان کا خیال کرنا قط سالی کے عالم میں ان کا خیال کرنا ان کو اپنے پاس جو کھانے پینے ضروریات سے اضافی مال ہے ان کو دے دینا یہ نفلی کام نہیں ہے بس اوقات یہ فرم ہو جاتا ہے مسلمان پر جب دیکھ رہا ہو کہ اس کی حالت خراب ہے اور یہ ہمارے ایمان کا مسارہ ہے ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے فرمایا واللہ لا مینو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتا ہوں اس بندے کا ایمان نہیں ماہ یا مانو کا ہو جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے امن میں نہ ہو ادھر کہا اس کا ایمان نہیں اور ادھر کہا من کا نا مل آخر فل یو کرم جو شخص اللہ راست پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے پھل یو کرم جا رہا ہوں فلاں دی جا دو روایتوں کے لفظ ہیں وہ اپنے پڑوسی کو احترام دے دے اور دوسرا کہا اس کو تکلیف نہ دے ادھر کہا ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو تکلیف نہ دے اور ادھر کہا میں قسم اٹھاتا ہوں اس بندے کا ایمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے ہوتی تکلیفوں سے بچا ہوا نہیں ہے لیکن آج یہ قومی حکومتیں بن گئیں اور سکولوں کے ڈنڈے نے لوگوں کو نکال نکال کر گاؤں دیہاتوں سے شہروں میں جمع کر دیا ایک سیٹھ ہے لینڈ لارڈ ہے اس کا بچہ پڑھ گیا اب وہ کہے گا کہ یہ بینسوں کی نگرانی اور کھیتوں کی نگرانی مجھ سے نہیں ہوتی میں تو پڑ گیا ہوں مجھے تو شہر میں جانا ہے شہر میں آئے گا کسی کی نوکری کرے گا وہاں سیٹھ تھا یہاں آ کر نوکری کرے گا مگر شہر پسند کرے گا ایک آ گیا, پھر دوسرا آ گیا, اتنا پیسہ ہے بچوں کو میں پڑھانا چاہتا ہوں پڑھ گئے شہر میں آ گئے, پھر جب باپ بوڑھا ہوا تو مختلف تکلیفیں شروع ہو گئیں بچے اس کو بھی شہر میں لے آئے آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہرس اور ہوس بڑھتی چلی جا رہی ہے آبادی شہروں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ کفر کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے کیونکہ ان کا میکڈونلڈ کسی گاؤں میں نہیں بکتا وہ انٹرنیٹ اور اپنے مختلف میڈیا کے ذریعے گاؤں میں جا کر گمراہ کرنا ان کے لیے مشکل ہے بڑی بڑی آبادی دو دو تین تین کروڑ والے شہر ہوں اور وہاں ان کے ساتھ وہ کھیلیں ان کو اپنا سبق پڑھائیں جو وہ چاہیں وہ ہو یہ ان کی اس سازشوں کی یہ بنیاد ہے کہ بڑے شہروں میں زیادہ سہولتیں دے کر لوگوں کو آباد کیا جائے اور جو, بات بات جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں ابھی پچھلے دنوں اخبار میں آیا تھا امریکہ کے اربوں پتی لوگ شہروں کو چھوڑ چھوڑ کر دیہاتوں میں آباد ہو رہے ہیں کھیتیاڑی شروع کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں شہروں میں رہ کر کیا کرنا ہے آدھی زندگی تو روڈ پر گزر جاتی ہے اب ہم جاتے ہیں درس دینے کے لیے گھنٹہ جانے کا گھنٹہ آنے کا آدھا گھنٹہ درس کا اور ٹریفک جام ہو گئی تو پھر اس سے بھی زیادہ آدھی زندگی تو روڈ پر گزر جاتی ہے ایسے شہر کو ہم کیا کریں تو میرے عزیت بھائیوں یہ اسی کا شاخ سانا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہمارے پڑوس میں رہتا کون ہے ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے ہمیں معلوم نہیں وہ کتنے لوگ ہیں ان کی کمائی کا کیا ذریعہ ہے کچھ معلوم نہیں بڑے بڑے بنگلے اور ایک بڑھا ایک بڈی اور ایک بچی وہ بچی اپنی بےچاری شادی اس لیے نہیں کرتی کہ میں بھی چلی گئی بھائی تو چلے گئے امریکہ مجھے چھوڑ کر میں بھی چلی گئی تو بوڑھے والدین کا کون نگرانی کون کرے گا ان کو کھانا کون دے گا اس لیے میں اپنی قربانی دیتی ہوں میں شادی نہیں کرتی اور کچھ معلوم نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں اور جس شخص کا ایمان درست ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ تقاضا پورا نہیں کرتا تو اس کا ایمان نہیں ہے سنن نبی داود میں ایک شخص آج میرا پروسی مجھے بہت پریشان کرتا ہے فرمایا میں صبر کر اب ادھر کہا تکلیف نہیں دینی ادھر کا صبر کر کیونکہ بسا اوقات وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے اور بسا اوقات یہ تکلیف سمجھ رہا ہوتا ہے غلط فہمی کی وجہ سے اپنی نفسیات کی وجہ سے اپنے پیرامیٹرز کی وجہ سے یہ تکلیف سمجھتا ہے جبکہ وہ تکلیف نہیں دے رہا تو کہا صبر کرو پھر آیا جی فرمایا صبر کرو پھر آیا کہتا جی وہ بعد نہیں آتا فرمایا اپنے گھر کا سامان نکال کر روڈ پر بیٹھ جاتا وہ روڈ پر بیٹھ گیا جو بھی آتا پوچھتا کیا ہوا وہ جی میرا پڑوسی تنگ کرتا تھا میں باہر بیٹھ گیا ہوں وہ سب لان تانگ کرتے اس کو پڑوسی کو اور کوئی جا کر اس کو پوچھتا کیوں تنگ کرتا ہے تو مسلمان بھائی کو اتنے لوگ اس کے پاس گئے ہاتھ جوڑ کر آ گیا اس کے پاس کہتا ہے بھائی تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ آئندہ میں اس کوئی تکلیف نہیں دوں گا یہ تو روایت صحیح میں نے دیکھا صحیح ہے ایک روایت کے لفظ اور بھی ہیں اسی روایت میں اضافہ ہے اس کی صنعت میں نہیں دیکھ سکا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گیا جا کر کہتا ہے جی لوگ مجھے لانتے ڈال رہے ہیں اور اس بھائی نے سامان باہر رکھا ہوا ہے آپ سے اجازت لے کر آپ اس سے کہیں واپس لے جائے فرمایا لوگ تو بعد میں لانتے ڈال رہے ہیں تجھ پھر رب نے اس سے پہلے لانا ڈالی ہے تو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے میرے عزیز بھائیوں سب سے قریب پڑوسی ہمارے اپنے گھر والے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے اپنے بھائی ہوتے ہیں بس اوقات ایک باپ کی اولاد ایک اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں کہ لوگ نصیحت کرتے ہیں بھائیوں کے پاس نہیں رہنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا ہوگا بچوں کی لڑائی اب تک چلی گئی اب میں تک چلی گئی بھائی بچوں کی لڑائی بچوں تک رہنے دو نا بچوں کو گواہ بنا کر ان کی گواہی کی وجہ سے بڑے لڑ رہے ہیں بچہ تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے بچے کو تو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے بچے نے یوں کہا تھا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور جب قریب رہتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ خالد الناسا ویسبر والا خیر الحمد اللہ جو لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے وہ زیادہ اچھا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے اس شخص سے جو کہے جی میں تو صبر نہیں کر سکتا الگ تھلگ رہتا ہے نہ اس کو کوئی تکلیف دے نہ اس کو صبر کرنا پڑے اور اس سے وہ شخص اچھا جو لوگوں کے بیچ میں رہے اور لوگوں کی تکلیف پر صبر بھی کرے آج کل تو ہر گھر کی اپنی اپنی دیواریں ہوتی ہیں ہمارے بچپن میں دیوار دونوں کی مشترکہ ہوتی تھی آپ نے گھر بنا لیا ابھی علاقہ آباد نہیں ہوا پڑوسی آیا اس نے کہا کہ تیری دیوار پر ہی میں اپنی چھت رکھ لیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے بھائی کو اپنی دیوار میں کوئی کیل کوئی کانٹا گاڑنے سے منع نہ کرے اس پر کوئی اپنی چھت رکھنا چاہتا ہے منع نہ کرے ابو حرار رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اگر تم اپنے پڑوسی کو کوئی کیل کھونٹی تمہاری دیوار میں وہ گاڑنا چاہتا ہے منع کرو گے تو میں وہ کیل اور کھونٹی تمہارے کندھوں میں نصب کر دوں گا اگر تم باز نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع نہ کرو اور تم منع کرو گے تو میں پھر یہ تمہارے ساتھ سلوک کروں گا جب وہ کیل گاڑے گا پتوڑی چلے گی ہو سکتا ہے اندر آپ کے پلستر گر جائے ہو سکتا ہے سوتے جاگ جائیں ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق بتایا ہے وہ اس کا حق ہے اس کو کرنے دو اس وجہ سے باہر آ گیا ہم تو اس بات کا احساس ہی ختم کرتے چلے جا رہے ہیں ایسی لگایا ہوا صاحب نے اور اس کا پانی پڑوسی کے گھر میں گر رہا ہے اس کا پانی روڈ پر گر رہا ہے نمازی آدمی گزرتا ہے سر پر پانی گرا ہو سکتا ہے نماز چھوڑ کر گھر نہانے کے لیے چلا جائے معلوم نہیں پانی کس طرح کا تھا ہو سکتا ہے اوپر والدی منزل کے گٹر کا پانی ہو اس کی تو نے نماز خراب کر دی وہ دفتر جا رہا تھا اس کا تو نے جاب خراب کر دی پانی تیرا گر رہا ہے اس کو کیا معلوم کہ کس چیز کا پانی گر رہا ہے کتنے لوگ ہیں وہ اپنی گاڑی صاف کریں گے اور پانی سارا روڈ پر اب روڈ آستہ آستہ ٹوٹ جائے گا پانی کے ساتھ اور سمجھتا میری گاڑی تو صاف ہو گئی نا کتنے لوگوں نے روڈ پر گاڑی ایسے کھڑی کی ہوتی کہ کسی اور کا گزرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں کتنے لوگ بینسیں باندھ دیتے ہیں روڈ پر جو گزرتا ہے بھینس اس کو تکلیف دیتی اس کے کپڑے خراب کرتی کتنے لوگوں نے اپنی ٹینکی کا اوور فلو روڈ پہ پھینکا ہوا ہوتا ہے پانی بھر گیا موٹر بند نہیں ہوئی لوگوں کے سر پر پانی گرے گئے ہم اس کا کوئی احساس ہی نہیں کرتے بلا وجہ لوگوں کو پڑوسیوں کو پریشان کرنا بلا وجہ ہم اس کو چھوٹی مصیبت سمجھتے ہیں وہ دوسرا اس کو بڑی مصیبت سمجھ رہا ہوتا ہے اور مت سمجھو کہ میری جانے بلا میری بلا سے میں نے کر لیا ایسا نہیں ہوتا وہ ہو سکتا ہے زبان سے آپ کو کچھ نہ کہیں لیکن ان کے دل آپ پر لانتے کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہی فرماتے ہیں ہم بعض لوگوں کے چہرے کے سامنے ہنس کر پیش ہوتے ہیں ہنس ہنس کر بات کر لیتے ہیں اور ہمارے دل ان کو لانتے کر رہے ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے اور وہ لانتے واقعات پہنچ رہی ہوتی ہیں اور اس کا واقع نقصان ہو رہا ہوتا ہے بد دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ عرص سے پہلے کہیں ٹکتی نہیں فرمایا میں دعوت المظلوم وطن بین مجلو فن سب اللہ حجاب فرمایا مظلوم جس پہ تم نے زیادتی کی ہے اس کی بدوا سے بچ جاؤ کیونکہ اس کے اور عرش کے بیچ میں کوئی اسٹاپ ہی نہیں ہے کوئی حجاب نہیں ہے مت سمجھیں کہ وہ ہم نے ایک زیادتی کر لی اور بس بات ختم ہو گئی اس کے دل میں جو گرا لگ گئی ہے اس نے جو اس کے دل نے جو تم پہ لانتے ڈالی ہیں اس کے دل نے جو آپ پر بدوائیں کی ہیں اس کا اثر ہوگا آپ دیکھتے نہیں سارے ڈاکٹر جواب دے گئے ہیں اور بیماری سمجھ نہیں آ رہی ہے کسی مشین میں پکڑی نہیں جا رہی ایسی ایسی بیماریاں ہر گھر سے شکایتیں نکل رہی ہیں اور پہلے تو ہسپتالوں میں پیسہ ضائع کیا اس کے بعد یہ عمل شہباز بابوں کے پاس جا کر پیسہ بھی اور ایمان بھی ضائع کیا اور ہمارا مریض پھر ٹھیک نہیں ہو رہا اس پر لوگوں کی بدوائیں ہوتی ہیں لوگوں کی لان لے رہا ہوتا ہے یہ ظالم ہوتا ہے اکثر اوقات تو میرے عزیز بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پڑوسی کو تنگ نہ کرے جو ایمان والا ہے فلاحیوں دی جا رہا ہوں پڑوسی کو پریشان نہ کرے اور اس کی اہمیت اس سے زیادہ آپ کیا سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا کہ ایک عورت ہے وہ واجبی واجبی واجبی نماز روزے پڑتی ہے اور اپنے جانور کا دودھ اس کا دہی بنا کر خشک کرتی ہے اس کو عربی میں اکت بولتے ہیں پنیر کہلے لے آپ وہ اپنے گھر میں تھوڑا بہت جمع کر کے کسی کو ہدیہ بھی دے دیتی ہے اور کوئی نفلی عبادات زیادہ نہیں کرتی ہے فرمایا ہی فی الجنہ یہ جنت میں جائے گی تو کوئی عجیب بات نہیں ایک عورت وہ اپنے واجبات ادا کرتی ہے تو جنت میں جائے تو یہ کوئی تجب کی بات نہیں پھر کسی نے پوچھا ایک دوسری عورت ہے وہ نفلی نمازیں پڑھتی ہے فرضوں کے پہلے فرضوں سے بعد راتوں کے وقت نفلی عبادات کرتی ہے زکات دے تو ساتھ نفلی صدقات بھی کرتی ہے اور لیکن پڑوسیوں کو اس کی بدزبانی زبانی کی وجہ سے بڑی شکایت ہے بڑی بری بری زبان استعمال کرتی ہے پڑوسیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جہنم میں جائے گی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ میرا عقیدہ اچھا ہے توحید والا ہے اور میں نماز پڑھتا ہوں اب میں بھی جنت میں نہ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو جنت کے لیے بندے ہی نہیں ملیں گے ہاں یہ بات درست ہے کہ توحید والا جنت میں جائے گا یہ بات درست ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جو نیکیاں برباد کر دیتا ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی بساوکات وہ نیکیوں کا سبب بنتا ہے ہمیشہ اور بساوقات بد سلوکی وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے اپنی ذات میں بڑا نیک ہے مگر بڑی نیک ہے مگر پڑوسی کے ساتھ بدزبانی کرتی ہے اور کوئی بات نہیں بدزبانی کرتی ہے زبان اس کی بڑی گندی ہے گالیاں بکتی ہے تو کار کرتی ہے احترام نہیں دیتی تو فرمایا یہ آگ میں جائے گی اور عورتوں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم میں جانے کی وجہ بیان کی وہ, وہ زبان ہی ہے وہ زبان ہی ہے فرمایا میں نے جہنم دیکھی تو اس میں عورتیں زیادہ تھیں پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی وجہ ہیں تکفر العشیر شوہر کی نہ شکری کرتی شوہر کی نشوکری کرتی ہیں وہ تکفر ن لان اور لانتے بہت ڈالتی ہیں بہت زیادہ بدزبانی کرتی ہیں یہ بدزبانی اور شوہر کی نشوکری اس کی وجہ سے ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور یہ جہنم جہنما زیادہ جائیں گی اور گھر میں زیادہ رہنا بھی ان کو ہوتا ہے شوہر تو آتا ہے رات سارا دن انہوں نے رہنا ہے اچھا شروع کرنا ہے تو انہوں نے کرنا ہے برا کرنا ہے تو انہوں نے کرنا ہے اس لیے فرمایا وہ عورت جو نفلی نمازیں بھی پڑتی ہے فرض بھی پڑتی ہے روزے اور نفلی روزے بھی رکھتی ہے زکات ہے تو نفلی صدقات بھی کرتی ہے مگر بدزبانی کرتی ہے پڑوسی کے ساتھ فرمایا یہ آگ میں جائے گی جنت میں نہیں اس حدیث کا کیا مطلب ہوا اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمیں نمازیں روزے حج خیرات جہاد فی سبیر اللہ توحید کو اپنانا شرک سے بچنا جو باتیں سمجھ آ چکی ہیں ان پر بھی پہرہ دینا چاہیے اور جو باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ بھی خطرناک گڑے ہیں کہیں ان میں نہ گر جائیں ہمیں اپنی زبان بھی اچھی کرنی چاہیے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اپنا سلوک بھی اچھا کرنا چاہیے اور یہ بھی مانا ہوا بلکہ ایک حدیث میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں کیسا کیسا کیسی زندگی گزار رہا ہوں اور ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا میں کیسی ڈرائیونگ کر رہا ہوں اگر آپ اپنی کمر پر لکھنا چاہتے ہیں کہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والی جنت ہے یا آگ ہے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس سوال کا جواب تیرا پڑوسی دے گا وہ اگر تجھے اچھا کہے گا تو, تُو اچھا جا رہا ہے اگر وہ تجھے برا کہے گا تو, تو برا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی گوشت پکاؤ تو پڑوسیوں کو بھی دیا کرو تبخا مارا کنو وہ تھا جب گوشت پکاؤ تو پانی تھوڑا زیادہ ڈال لیا کرو اور شوربہ پھر وہ پڑوسیوں کو بھی دے دیا کرو اور جار جا رہا وہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی نہیں کہا, کہا کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ وہ بکری کی کھری کیوں نہ ہو بکری کی کری بکری کا پاؤں اس نے جانور ذبح کیا بکری کے پاؤں تجھے دے دیے اس کو حقیر نہ سمجھو اور ادھر کہا گوشت پکاؤ تو شوربہ باغ پڑوسی کو دے دیا کرو وہ اس کو حقیر نہ سمجھے آج ہماری کیا حالت ہے اول تو کوئی ہمت نہیں کرتا پڑوسی کو دینے کی اور اگر کوئی دیتا ہے تو پڑوسی ناک چڑھاتا ہے اچھا تو تم نے ہمارے ساتھ مزاق کیا ہے بوٹیاں خود کھا لیں اور چھوڑ مجھے دے دیا ہے لے جاؤ اس کو واپس مجھے نہیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے کوئی بکری کی کھری ہدیے میں دے گا تو میں محمد اس کو کبھی رد نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ پڑوسیوں کی دعوت کرنا پڑوسیوں کو کھانے پر بلانا ان کے گھر کھانا بھیج دینا اس میں رکاوٹ ایک تو ہم اس فریضے کو سمجھتے نہیں اس کی اہمیت نہیں سمجھتے اور دوسری بہت بڑی رکاوٹ ہمارے مزاج ہیں ہم سمجھتے ہیں اگر دینا ہے تو پھر بہت خرچہ کر کے تکلق کر کے بہت اچھا کھانا بھیجا جائے اور پھر وہ چونکہ بار بار ہوتا نہیں اس لیے ہم اس سے بے نیاد ہو جاتے ہیں نہ اس کو بھیجنے میں کسی قسم کی شرم آنی چاہیے جو چیز پکی ہے بھیج دے اور نہ قبول کرنے والے کو کسی قسم کا تکبر آنا چاہیے جو چیز اس کی طرف آتی ہے اس کو قبول کر لے کھا لے نہیں کھا سکتا کسی اور کو بھیج دے اس کو احساس نہ ہونے دے اور آپ کو بتاؤں پڑوسی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کے گھر کیا جا رہا ہے روٹین میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں غلام آپ کا آپ کا کھانا بناتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو اس کو ساتھ بٹھا کر کھلا دو یا اس کو الگ سے دے دو جو آپ نے کھایا ہے وہی اس کو کھلا دو ادھر پڑوسی نے دیکھا آپ کے گھر میں گوشت آیا ہے آپ نے اس کو نہیں دیا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی پنہا ہے کہ اس سے حسد پڑ جاتا ہے بندے کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ یہ گوشت کھا رہا ہے اور میں بھوکا اس کے دل میں حسد آ جائے گا اور حسد دوسرے کا بھی نقصان کر دیتا ہے اس لیے فرمائب امت شرا حسد ہاسد کے حسد کی شر سے بچانا اس سے ہوتا ہے ہاسد کے حسد کی شر ہوتی ہے غلام نے پکایا آپ کے لیے اور آپ سارا کھا جاؤ اور اس کا وہ دیکھتے رہ جائے پکایا اس نے ہے اس کے دل میں ہے تو غلام لیکن ہے تو انسان اس کے دل میں جو بات آئے گی وہ معلوم نہیں کس طریقے سے تیری صحت پر اثر کر سکتی ہے تیرے مال پر اثر کر سکتی ہے تیرے بچوں پر اثر کر سکتی ہے نظر بد کیا ہے کسی نے دیکھا اچھا جسم دیکھا لمبا کب دیکھا کسی کی اچھی آواز سنی کسی کی کوئی بلڈنگ بڑی دیکھی کسی کی کار نہیں دیکھی اس کے دل میں ایک ٹھنڈی سانس آتی ہے اس کی ایسی تاثیر ہے جس کو آج تک کوئی سائنسدان سمجھ نہیں سکے وہ دوسرے پہ پڑ جاتی ہے اور اس کا اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں لوگوں کی وفات کی سب سے بڑی وجہ نظریں پر کبھی پڑوسی کو ضرورت ہو اس کو گاڑی دے دو کوئی حرج کی بات نہیں جو جو نعمتیں آپ پر اللہ نے کی ہیں اس سے لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں آپ ان کے حسد کی شر سے بھی بچ جائیں گے ان کی نظر بل سے بھی بچ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی خوش کر لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین پر بھی عمل ہو جائے گا اور یہ آپ کے ایمان کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا اس لیے عزیز اسلام خیر خاہی کا نام ہے و النصیحہ اسلام خیر خاہی کا نام ہے کون لالے میں رسول اللہ ہم نے ارض کیا کس شخص کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے کہا اللہ تعالی کے ساتھ خیر خائی کرنی اس کی باتیں مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خائی کرنی ان کی تعداد کرو اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے ان کی بھی بات مانو والے آمت الناس اور عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خائی کرنی ہے ہر قسم کی خیر خائی کرنا یہ اسلام کا حصہ ہے یہ اسلام کا تقاضا ہے تو میرے عزیز بھائیوں بہت زیادہ مسائل اور شکایتیں آتی ہیں لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں ہمارے پروسی یہ کرتے ہیں ہمارے ہمیں ان سے یہ شکایت ہے بڑے بڑے کیس بن جاتے ہیں دلوں میں قدورتیں اور نفرتیں آ جاتی ہیں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں کس وجہ سے چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں یا کسی کا واقعات تکلیف دینا اور دیتے چلے جانا اور یہ جو محبتیں ختم ہوتی ہیں یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے مسلمان کی آپس کی محبت یہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے دنیا ساری میں جتنی دولتیں ہیں یہ خرچ کر دی جائیں تو یہ محبت حاصل نہیں ہوتی نقل ووم اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اوس اور خزرت کو آپس میں محبت پیدا کر دی اگر آپ ساری کائنات کی ساری دولتیں خرچ کر دیتے آپ ان میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے لیکن میں نے مفت میں کر دی یہ محبت اس کی قیمت کائنات کی ساری دولتیں بھی پورا نہیں کر سکتی اور وہ ہم ایک چٹکی میں ختم کر دیتے ہیں یہ محبت عظیم عبادت ہے اور نجات دہندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قائمت کا دن ہوگا لوگ ننگے دڑنگے اور سورج ایک میل کے فاصلے پر لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے اور اس حالت میں رب زلال کا اعلان آئے گا نبی جلالی یہ نہیں کہے گا اللہ تعالی حاجی ادھر آ جاؤ جنہوں نے حج کیا عمرہ کیا ادھر آ جاؤ جو پہلی سب کے نوازی تھے وہ ادھر آ جاؤ بلکہ کیا کہے گا جن مسلمانوں کی آپس میں محبت میری وجہ سے تھی وہ ادھر آ جاؤ یا اللہ آپ ان کو کیا کہیں گے فرمایا آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے پچاس ہزار سال لوگ دھوپ میں ہوں گے اور یہ آپس میں مسلمان محبت کرنے والے یہ اللہ کے سایہ میں ہوں گے اور یہ محبتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اور کیسے چٹکی میں ہم چھوٹی سی بات پر اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہم قدورتیں پالتے ہیں محبتیں نہیں پالتے ہم قدورتیں پالتے ہیں محبتیں نہیں پالتے بلکہ پڑوسی تو کافر بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے دل کی محبت اور اس کو راجدان بنانا اس کی نفی کی ہے اسلام نے کافر کے ساتھ دل کی محبت نہ کرو اس کو راجدان نہ بناؤ لیکن بحثیت پڑوسی بحثیت انسان اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کو آپ کے اسلام کا کچھ علم نہیں ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو اس کا اسلام بھی اچھا ہوگا اگر اس کا اخلاق برا ہے تو اس کا اسلام بھی برا ہوگا آپ اس کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو آپ کے اسلام کو گالی دے گا آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے اللہ تبارک و تعالی جو میں نے ارض کیا ہے ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ماغنا